فیصلہ میں مسلمان بھی ان کے مریض بن گئے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتحاد متلق کرنے کے بعد بھی ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا ہاں یہ سب سے بڑے مسلمان ہیں اس کے باوجود کفریہ اعمال کرتے ہوئے بھی بڑے متقی اور فہذگار ہیں خان خانیاضی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنے حالات پہ خود نوشت لکھی ہے میں اب دستار خان نیازی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مسٹر جناب صاحب سے کہا وہ تو قائد اعظم لکھ رہے ہیں میں نے قائد اعظم سے کہا تاریخ پاکستان کے دور میں جب ہم اسلامی سلطنت قائم کر رہے ہیں اور ہمارا نظام نظام خلافت ہے تو کیوں نہ ہو کہ ہم ابتدا ہی سے اسلامی نظام خلافت جو اس کا اعلان کر دیں کہ جمہوریت جمہوریت جو ہے یہ تو اسلام کی نہیں ہے اس کا ہم کیوں اعلان کر رہے ہیں لوگوں میں اور اس کی شاپ کر رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ آپ مجھے پوری دنیا کے کافروں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں یعنی اگر میں نے جمہوریت چھوڑ دی اور خلافت کے نظام کی بات کی تو دنیا کے تمام کافر ملک میرے دشمن ہو جائیں گے نہیں ہے کہ وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکے تو پھر قائد قائد اعظم اعظم کیا ہوئے ہیں تو حضور ہیں جنہوں نے جرعت سے مشرکین کا مقابلہ کی وہ پھر عجیب بات یہ ہے خلاف کہ ہے پھر مسلم متفق علی قائد اعظم ہے کا بھی شیعہ کا بھی مرزائی کا بھی ہندو کا بھی سکھ کا بھی اور کا بھی وہ بس یہ یہی اسمت اب میں نے کہا تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا جناب یہ بتائیں کہ بابا جی کی اور خان نیازی صاحب کی بات سے تو صاف پتہ چل گیا کہ جمہوریت مشرکانہ نظام ہے اسلام کا نظام خلافت کا ہے آج تک اس کو جمہوریت کو اسلامی ثابت کیا جا رہا ہے بندو کو گنا کر رہے تو جس میں کسرت شریعت پر حاکم ہوتی ہے ایک ہے شریعت کا کسرت پہ ہاکم ہونا اسلام کی جمہوریت یہی رہی ہے جو ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے اب ایک تو میں نے کہا یہ بات ثابت ہوئی دوسری کی ہوئی کافر اتنا چالاک اور شاطر اور سمجھدار ہے کہ اس کے نظام اور غرض مند ہے کہ اس کے نظام کو اگر چھوڑنے کی کوئی بات کرے گا تو دشمن بنا لیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ رسول جو اس کے نظام کو چھوڑ کر کفر کے نظام کی بات کر رہا ہے اللہ رسول اس کو دوستی بنائے ہوئے ہیں وہ دشمن نہیں بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے کافر کو اپنے نظام کی غیرت ہے اور اللہ رسول کو نہیں ہے کی بات ہے باسوزی آپ کی کہتا بات, بات ہے کہ میں نے سوال کیا یار یہ بتاؤ کافی اور ان کو مسلمان سمجھنے والا کون ہے مسلمان کہتے ہیں لگے میں کہ ہو کس تاریخ سے کافر تھے آئین اور دستور میں چوہتر سے کافر ہونا ان کا شروع ہے۔ اس سے پہلے دستور اور آئین کے اندر مسلمان شمار ہوتے تھے حتیٰ کہ جو صدر ہونے کی شرط اسلام صدر ہونے کے لیے جو اسلام ہونا شرط تھا اس کا اطلاق کن پر بھی ہوتا تھا مسلمان میں یہی شامل تو اب بتاؤ جو کابینہ ان کو مسلمان مانتی رہی شریعت تو ان کو ابتدار کافر کہہ چکی تھی تو سے لیکن اسمبلی نے کافر بعد میں قرار دیا تو جو دو لوگ اسمبلی کے کافر قرار دینے سے پہلے پہلے مر گئے ان کو مسلمان سمجھ کر ان کا کیا بنے گا اب وہ کافر اس وجہ سے باز نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت شریعت کہتی تھی کہ اسمبلی نہیں کہتی تھی اس کا مطلب ہے اسمبلی جو ہے یہ ہمیشہ شریعت سے یہ تمام مسلمان جب ان سے پوچھا جاتا تھا مسلمان کی تاریخ تو کلبا کوئی بات نہیں تیری کونسی کل <laughs> سارے کل جو برباد ہوئے سیدھی رہی ہے کافرانہ نظام جو ہے بس اس نے سب کو غرف کر دیا اب دیکھیں کہ احتشام الحق تھانوی کی قیادت میں انیس سو اکاون میں کراچی میں اجتماع ہو رہا ہے سب جمع ہو رہے ہیں یہ کہتا وہ کافر وہ کہتا ہے وہ کہتا سارے کافر ایک دوسرے کو کہتا اور وہاں پر جب دستور کی بات آتی ہے سارے مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے کیسی بات ہے کہ یار اب تو فتوے دو قسم کے ہو گئے میں نے کہا یار کاش کے مطابق اور لوگوں کے معاملات میں دخل نہیں دینا یعنی خود کفر اور برائی سے بچنا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ خود داخل ہو سب کے گھر میں گھس گئے جو یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ لادنیت کا کہ سیاست معیشت معاشرت اور تعلیم چار چیزوں میں دین کا تعلق نہیں ہے اب دیکھیں دستور میں جس طرح سب مسلمان شمار ہوتا ہے کلمہ گو کوئی وہاں پر دین مذہب کی تمیز نہیں ہوتی اسی طرح تعلیم میں ہے مرزائی یہودی عیسائی وہابی، شیعہ اسلامیات پڑھا رہا ہے جو اسلامیات پڑھائے جو چیز پڑھائے ادھر کوئی تمیز نہیں ہے دین مذہب کی تعلیم میں کہتے ہیں وہ باہر رکھو بھائی ادھر مذہب کی بات مت متو اب یہ تنظیم المدارس ہے تنظیم المدارس میں بھی اسی طرح ہوا جب ادھر کی تعلیم ادھر آئی تو وہی وہ لادینیت ادھر آ کہ یہاں اسماعیل دل بزرگ ہے اتالا پاکستان میں اس طرح اتالا پاکستان اور جنرل سائنس اصل دو کو فر جوت کے سب سے بڑی سیز میں مطالعہ پاکستان کا مطلب ہے کہ جو انگریزی نظام ہے اس کا تعارف اور تعریف پہچانو اور حمایت کرو یہ تعریف ہے ان سارے نظام کو سب چلو مذمت تو مقصود نہیں ہے جی. تبدیل تو مقصود نہیں ہے اور جو جنرل سائنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین پر دنیا مختم ہے صاف آپ کو دکھایا تھا 38 نمبر سوال تنظیم بدارس کی کتاب نے لکھ لیا 38 نمبر سوالی ترقی کے لیے عمومی ترقی کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی کسی عمومت ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو عمومت ہوگا بھی جی آتی مقابلے میں آ گئے جواب کیا دیا اگر ترقی کرنی ہے تو مولویو ہے پیرو تو ذہن رکھنا ہے تو تین ہی نہیں رکھنا سینسی رکھنا ہے لہٰذا سہسی نکتہ نظر سے اپنے دنیا چلاؤ مذہبی نقطۂ نظر سے نہیں چلانا ہم تو سلام سالمتروں کو یہ لوگ تو خود ڈوبے ہوئے تھے نا ہمیں بھی ڈبول ہو اب افسوس کی بات یہ کہ ہیں سارے بزرگ مجھے کہنے لگے وہی بات حضرت یہ مفتے عبد مجھے کے کارن کہ بھائی کی بات کیا حکومت والے کہتے ہیں ہم مجبور ہے اگر اسلام لاتے ہیں تو یہ ساری دنیا مخالف ہو جائے گی اور پھر ہمارے دنوں بار میں نے کہا یار ایک دو باتوں میں سے ایک مطالبہ تو کرنا چاہیے نا مسٹر جناب نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم مجبور ہے یہ دنیا دشمن ہو جائے گی تو پھر ایک کام تو ضرور کرو آزادی منانا تو چھوڑ دو آزادی نہیں ہے منہ سے تو کہہ رہے ہو ہم کفر نہیں چھوڑ سکتے تو کفر جو جبرن نہیں چھوڑ سکتے تو غلامی کس کا نام ہوتا ہے وہ سالم چودہ اگست منانا چھوڑ دو اور اگر آزاد ہو تو پھر اسلام آ, اسلامی نظریات کے لیے آزاد ہونا چاہیے قربان جا امام اہل سنت کی بصیرت پر یہ ہمارے امام لوگ تھے تو, تو مولانا حشمت علی خان صاحب کے سامنے تھا میں اگلے دن کتاب پڑھ رہا تھا اور کے ستر بعد اب سوالات کو سمت کر ڈالا آپ نے فرمایا بھائی اب تو سب امام اہل سنت بن رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں. <laughs> आ, आ, आ, आ. تو ہر کوئی بن رہا ہے آپ نے کسی کوئی دنیا میں چھوٹا سا چھوٹا ٹکڑا بھی رکھنا چاہے تو ہم ایک لمحے بھر کے لیے گوارہ نہیں کر سکتے یہ اس نے وہ چیز نے کہا پھر آگے کہنے لگا رہے اگر ہماری تعلیم اور ہماری تہذیب کا دل دادا طبقہ ہماری مرضی کے مطابق اسلام چلانا چاہے حکومت کرنا چاہے تو ہم دینے کے لیے تجارت یہ ہے پالیسی آہ. بیان حضرت تو آہ... آج کل جتنے بھی ہیں مسلمان جہاں حکومت کر رہے ہیں سعودی عرب کو دیکھو وہ وہاں بھی ان کے کار ہیں سارے انہوں نے بٹھائے ہوئے ان کو قطر کو دیکھو وہ ان کا سینٹر ہے انہوں نے اپنی پوری قوت وہاں رکھی ہے جتنے یہ امیریٹس ایم کو دیکھیں وہاں یہ حال ہے پاکستان کا یہ حال ہے جو غلام ہیں ان کے غلامی کی زندگی نے ڈالی ہے وہ حکومت کر دو اور جہاں غلامی نہیں ہے اور جی اچھی بات ہے حضرت, ایک حضرت ایک نے جو ایک, ہاں نے جو ایک ہاں ہاں کیا سزا بار میں نے حضرت یہ سبز پگڑیوں والوں نے چینل چلا رکھا ہے میں نے کہا وہ یار اسلام کا چینل تو بحال ہے لے کیوں میں نے کہا اسلام کی ایک بات نہیں گوارا ہو سکتی تم چینل کی بات کرتے ہو یہ سدام نے میں نے کہا سنو اس مسئلے دو ہے ایک ہے اسلام منوانا اور ماننا ایک ہے اسلام کی ضد اور مخالف اور نقیز کو نہ ماننا اور نہ منوانا یا اس وقت دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ اسلام کی ضد اور مخالف اور نقیز نظام کو نہ منوانا ہے ماننا نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں اگر مان ہمیں بھی مانتے رہو ہمیں ہم سے قرآن مطالبہ کرتا ہے میں یقر بتاغوت وہلے کفر بتا گوت ہے وہ کفر بتا گوت کو وہ کہتے ہیں ایمان بتا گھوت بھی رکھو اور ایمان اللہ بھی رکھو آہ آہ. مکس کر کے شہباشر صرف اتنا سی بات یہی شرک کروایا جو شرط آزم تھی جس کو مقدم قدرت نے رکھا اچھا یہ تو بڑی لمبی بات ہے لیکن اب موجودہ حالات میں یہ اشاعت فرما ہے یہ جو شیخ الاسلام صاحب جو کچھ کر رہے ہیں جس کا کیا ہوگا ایک روپائی کے ساتھ اکبر کی ایک روپائی کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہوں بزرگان ملت نے کی ہے توجہ بزرگان ملت نے کی ہے توجہ کمی پر رہیں گے نہ حالم نہ حابط ترقی دی ہوگی اب آخر میں جا کر پہلے تین مصروں کا مطلب سمجھ آ جائے ترقی ہوگی اب روز افزو علی گڑھ کا کالج ہے لندن کی مسجد یہ وہی شاید مشائق ہے مرتبہ آئے لوگ میرے پاس اور بڑی باتیں بھی ہوئی تو ان ہمارا تو سے سے مرتبہ رہی جب میں نے کہنے لگے چلے گی بار میں نے کہا فلائٹ کا ٹائم ہو گیا باس نہیں ہوا ل مکمل رہی باس. اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی اور آخری ملاقات لیکن اب اس کے لوگ جو اٹھے ہیں یا اس کے اس میں عوام کو پیش یہ کر رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں جبر و ظلم ہو رہا ہے ظلم کی حکومتیں ہیں تو اس جبر و ظلم سے قوم کو خلاسی دینا ہو. نجات دلانا تو یہ ضروری چیز اور ہم اس جبر و ظلم سے قوم کو نجات دلانے کے کوشش کرتے ہیں اب وہ اپنی وہ باتیں جو, وہ تو جو محل ہیں ان کو وہ نہیں سامنے رکھنا چاہتے یعنی محل سیاسی بن گیا ہے وہ بالکل تو یہ اس ایک نقطے کو گویا کہ وہ سامنے رکھتے ہیں جی جی اس ایک اس مجبوری ہے ایک نقطے پر لیکن خیر یہ تو ان کی وہ اپنی بات ہے کہ وہ کس مقصد کی نہیں کرنا چاہتے یا لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ حضرت پاکستان کی تاریخ یا پاکستانی لیڈروں کی تاریخ سمجھے وہ تو اس پر گواہ ہے کہ یہاں پر جس نے بھی کوئی تحریک چلائی ہے اللہ ماشاء اللہ بعض بزرگوں کے کو مستثنا کریں گے کہ ان کو ان تحریک چلانے والوں کے عذاب کا علم نہیں تھا تو وہ ظاہر پر انہوں نے گویا کہ اعتماد کیا اور شامل ہوئے تو ان کو نقصان کھا بیٹھے ہوئے بس وہ تو ان کو مستثنا کر دیں گے لیکن اصل جو محرکین یہاں گزرے ہیں محرکین کے پشت پر تو کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت ہوا کرتی ہے اور وہ سازش میں سازشی بنے ہوتے ہاں تو اصل میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس تحریک کے پشت پر کیا چیزیں وہ آپ نے کبھی مطالع کیا موت ہے جی ہاں ارشاد فرمائیں ہمارے تیس سال ہو گئے انہیں فتنوں اور شرارتوں کو پڑھتے ہوئے تیس سال میں ہر ہاں اگر ہم نے, نے نہیں پڑھی ہم <laughs> <laughs> <laughs> کتابوں سے فراغت <laughs> شرارتوں کی طرف ہمارے اقبال فرماتے ہیں قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام وہ کہہ رہا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ جس وقت تک قوم میں رہنا نصیب نہیں ہوتا اب ایک کنجری ہے وہ میرے پاس آتی ہے تو اور جب اپنے کوٹھے پہ ہوتی ہے پھر کے سال یہ قوم کا یہی آ رہا ہے جب ہمارے سامنے آتے ہیں عاشق یہی ہوتی ہے ہمارے سامنے تو گنجا بھی آئے گا تو سب سے بڑا عاشق رسول ہوگا ایسے ہے کہ نہیں لیکن ان لوگوں کو دیکھنا ہے تو ان کے محلات ان کے محل ان کے مقام ان کے ماحول میں ان کو دیکھنا ہے ہم نے ان کی تہ تک کوئی جماعت کوئی فتنہ یورپ سے ادھر ادھر اللہ کے فضل سے نہیں ہو سکتا جس کی جڑ ہم نہ جانتے ہیں ان کے متعلق میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں جس پہلے تو یہ کہتے تھے حضرت ہاں ہاں پہلا ن... نام ہی منہاج القرآن دنیا کو قرآن کا راستہ بتا رہے ہیں اب قرآن کا نام بھی گیا اور سب نام گئے صرف رہ گیا اب لوگوں کو مہنگائی اور روٹی سے ان پریشانیوں سے نکالنا چاہتے ہیں یہ ان کی مجبوری نہیں ہے یہ ہر سیاستدان کی مجبوری ہے کیونکہ یہ اللہ دین سیاست نظام ہے اس میں صرف کثرت دیکھی جاتی ہے جب کثرت کو ملحوظ رکھنا ہے تو کثرت ہمیشہ اگر نسبت تناسب کفار اور مومنین کہو تو کسرت کفار کی ہے اگر تناسب صالحین اور طالحین کہو تو پھر کسرت طالحین اور بدقفا کی ہے ایسے ہے نا جی اب جب کثرت پہ یہ نظام جو ہے مبنی ہے تو جو آتا ہے عوام کالانام جو ہے وہ کثرت میں کیونکہ بدکار لوگ ہیں کلی لم میں نباد شکور تو وہ کثرت کے ساتھ ادھر جاتے ہیں ان کے مفادات دو چیز وہ ایک کتاب لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جمہوریت میں آزادی رائے ہوتی ہے لیکن پہلے رائے بناتے ہیں حکومتوں والے بعد میں آزادی دیتے ہیں کہ اس رائے میں آزاد ہونا ہے آپ اپنی رائے میں آزاد نہیں ہے ہماری رائے جو متعین ہے اس میں آزاد اس میں یہی وجہ ہے کہ الجزر کے اندر اسلامک فرنٹ پارٹی کثرت کے ساتھ سیٹیں لے کر کامیاب ہوئی لیکن اقوام متحدہ عالمی حکومت کی طرف سے اس کو اقتدار صرف اس وجہ سے منتقل نہ کیا گیا کہ وہ ذہنی اور طبی طور پر برائیوں کے مخالف تھے یہ حال ترکی میں بھی ایک مرتبہ ہوا ہے جمہوریت کدھر گئی یہ تو فرونیت ہو گئی اب آپ محسوس کریں گے محضر مہنگائی بجلی وہ محض جو چار جزوی دنیاوی چیزیں رہ گئی ہیں اور وہ جب کسی امیدوار کو منتخب کرنا چاہتے ہیں تو یہی مطالبات اور یہی مقاصد آگے رکھتے ہیں ایسے اب اس لاد نظام کے اندر جب دیکھتے ہیں یہ مولوی اور جس طرح غیر مولوی صاحب کہ یار ادھر جو چیز چلتی ہے وہ چکر بازیا ہے اور جھوٹ ہے فراڈ ہے اور ان کو بس اسی لالچ میں رکھنا کہ تمہاری نوکری تمہارا یہ تھانہ کچہری کے کام ہم کروا دیں گے مہنگائی ختم ہو جائے گی بجلی عام ہو جائے گی فلن تو سارے کے سارے جتنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ مذہب والوں کو تو پوچھتا نہیں ووٹ تو دیتا نہیں اب یہی مقصود رکھو جو لا دین لوگوں کے ہوتے ہیں یہی نعرہ رکھو جو لا دین ہوگے. یہ اس وجہ سے منہا جو سے چلے اور روٹی کپڑے مکان تک آ کے وہ, وہ پروگرام سارا ختم ہو گیا جبکہ اللہ تعالی نے تو اسلامی سیاست والوں کے متعلق یہ بتایا اللہ دینا مکن سے ان چار چیزوں میں سے تو ایک کے پاس نہیں ہے اب اگلی بات میں, میں میں اسی طرف آ رہا ہوں میں ان کا یہ نارا سراسر جھوٹ مناف دا کوفر پر مبنی کیوں حضور یہ بتائیں جتنی سیاسی پارٹی ہے. یہ کہتا ہے ظلم کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں بھائی گنجا پارٹی پہلے زرداری تھا مہنگائی بڑھا دی اور لوگ بھوک پیاس میں مر گئے ایسے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ ظالم جن سے تم لوگوں کو نجات دلوانا چاہتے ہو یہ براہ خود ظالم ہیں یا کسی اور ظالم کی طاقت اور پشت پناہی پر یہ ظلم کرتے ہیں ایمان یہ فوج پولیس اور جج جس کو بورو کہتے ہیں یہ بیورو کریسی جو ہے اگر ان کی طاقت ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ ظلم کر سکتے ہیں جو سول حکومت ہوتی ہے تو حضرت جی اگر میں کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہوں لوٹنے کے لیے میرے ہاتھ میں اسلام نہیں پیچھے دس بندے اصل والے ہیں اصلا بردار ہیں تو کوئی بے وقوف یہ سمجھے گا کہ یہ چشتی اس نے ہمارا گھر نہیں لوٹا لوٹا ہے وہ جو پیچھے اصلا بردار ہے تو صرف اصلا پکڑ رہا ہوں اگر وہ نہ ہوتے تو میں کیوں لوٹتا اسی وجہ سے جو حکومت سیول بنتی ہے وہی جو تائمی حکومت ہے انگریز کی جس کو وہ کہتا تھا ریزرو حکومت ان کو کہتا تھا ٹرانسفر اور جو اصل حکومت, اصل حکومت ہے جس کے الیکشن نہیں ہوتے اس کا انتخاب اور شرائط سارے انگریز کی طرف سے ہوتے ہیں اور مسٹر چنا کو جب منتقل کی گئی تھی وہ پنی بنائی حکومت اسی طرح پولیس اسی طرح جج اور اسی طرف وہ دی گئی تھی کہ تم نے ان, کو چ... ان کا پابند رہنا ہے پابند یہی وجہ ہے کہ ایجنسی جتنا حکومتیں بن کر آتی ہیں یہ ان کی پابند ہوتی ہے پابند نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جو ذرا سی مخالفت سوچتا ہے آئی ایس آئی اڑا کر اس کو پھینک دیتی ہے ایسے ہوتا ہے نا تو اصل کون ہوئے ظلم والے حضرت ہاتھ ظالم کون بنے کوئی تو اس کو کہو تم ان کو ختم کر سکتے ہو ان کا مقابلہ کر سکتے ہو جب تم آؤ گے لانتی تو تم تو اسی کے پابند ہو گے جن کے یہ ہے اور وہ اصل غالم ہے تو پھر یہ ڈرامہ کیوں ہے کہ میں ظلم سے نجات دلا رہا ہوں یہ تو محال ہے یا تو کہو کہ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں فوج اور پولیس اور ججوں سے یعنی جو اصل حکومت ہے غالب فرنگی کی میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہی سوال میں میرے بہت اچھا یہاں صوبائی جو قبیلہ تھا وہ سارے آئے میرے پاس اور مرکز کا بھی اس لوگ گھومے ہیں سرحد میں جن جن کے پاس گئے ہیں تو اکثر لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ قادری کریں وہاں سے آپ لوگ وہاں سے اگر آپ کو حمایت ملی تو کریں گے وہاں سے نہ ملی تو پھر ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے ہمارے پاس نہ اب پھر انہوں نے بڑا زور لگایا یہاں آنے کا کئی مرتبہ ہے میں نے اختصار سے ان سے چند چندک باتیں کی میں میں نے کہا حضرت میرا ایک ذہن ہے میری ایک طبیعت ہے ایک تو یہ مربوط رکھے آپ کہ میں اٹھوں گا آپ کے ساتھ تو میں پھر اکیلا نہیں ہوں گا میرے خیال میں سرحد کا اکثر حساب کے ساتھ ہو جائے گا گا تو میں کسی کو روکوں گا بھی نہیں کسی کو مکلف نہیں کروں گا کہ بھئی میں نہیں اٹھا تو وہ جائیں کے پاس ہر کسی اپنی مرضی ہے آپ کی مخالفت نہیں کروں گا میں لیکن خود نہیں اٹھوں گا تو نہیں اٹھوں گا میری طبیعت جب مجھے تسلی نہیں ہوگی سسٹم پر تو میں نے کہا کہ مجھے چند ایک میرے خدشات بات ہے جس کا بہت ہے. اور ہر ایک کرتا ہے اور کوئی کون پسند نہیں کرے گا اس کو یہ <تصفح> تو یہاں کوئی ہندو بھی رہے گا وہ بھی کہے گا یار <تصفح> اچھی بات ہے اچھی بات ہے پھر اس کا سارے لیتے ہیں سارے پارٹی لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے مجھے ایک تو تار قادب کی ذات اور ان کے طریقہ کار سے بھی اختلاف پھر ان کے جو اور طریقہ کار یہ آپ کو بتا دوں میں میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ مرتبہ بھی سردیوں میں لوگوں کو لا کر اسلام آباد ڈال دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے غلطی کے لیے اس کو میں ٹھیک نہیں کرتا اور غلطی کئی جہاد سے غلطیوں کی ایک تو یہ کہ وہ ٹائم نہیں تھا وقت کا تقاضا نہیں تھا اتنی سردی میں بچوں کو عورتوں کو لا کر اسلام آباد میں زیرو ہو نے اتنی سردی میں ڈال دیئے بیچاروں کو میں نے کہا اگر ایک تو یہ بات غلطی کی ٹائم انہوں نے صحیح چوز نہیں کیا لیکن چلو اس کو بھی نظر انداز کر دو قوم کو لے آئے تو میرے بھائی آخری جب انہوں نے گھاس نہیں ڈالی حکومت نے تو پھر مذاکرات کی خود اپیل کر دیو تو اللہ کے بندوں اگر مذاکرات ہی کرنا تھا تو یہ تو لاہور میں بھی ہو اور بڑے باعزت طریقہ سے ہوتے ہیں یہاں تو تم نے خود مطالبہ کیا وہاں تمہارا وزیر داخلہ جو تھا رحمان ملک وہ خود تمہارے گھر آیا تھا مذاکرات کے لیے تو کیا اس میں عزت تھی یا اس میں عزت ہے تو خیر یہ تو میں نے وہ طریقہ کار وغیرہ اور کچھ تبدیلات کی اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلو فرض کہو تارق قادری نے قوم کو اٹھا دیا کروڑوں لوگ آئے تو پہلے تو یہ حکومت جو ہے یہ الیکٹڈ حکومت ہے انگریزوں کے وہ پالتو لوگ ہیں ان کو بڑے طریقے آتے ہیں دشمن کو ہٹانے کے تو سب کچھ وہ ہر بی استعمال کریں گے لیکن چلو ایک ارب بھی کامیاب نہیں ہوا تو گوجی کا ہر ہے آخری شک <تصفح> لوگوں کو کیوں یہاں رہے ہو سنت نے فرمایا جو اس قوم کو لڑانے کی بات کرے گا دشمن تو میں نے کہا لوگوں کو کیوں چھل کر رہے ہو اس حکومت کے فوج اور اس ذرائع اچھا اچھا اچھا لیکن چلو قربانی بھی لوگ اڑی تو فرض کرو کامیابی تاریخ, تاریخ اب پہلا مرحلہ ہے فوج کا آ جا تاریخ دیکھے پاکستان کی یہی جی جی لوگ آتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ پہلے کہ فوج کے راستے میں تمہارے پاس کون سی رکاوٹ قائم خادری نہیں آئے گا یہ تو ملے گا یہ نہیں آنے دیں گے فوج آئے گی تو فوج کے لیے کون سا بند آپ نے باندھا وہ بتا بہت باقی مانا ہے پر اس کے آگے جواب نہیں ہوگا ان کا جو مجھے میری بصیرت کہہ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چلو تارقادری صاحب آ گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ تعلقادری کے پاس حکومت چلانے کے لیے کون سی منصوبہ بندی ہے جس کے لیے قوم قربانی کے لیے تیار ہو جائے قادری کیا کریں گے بھائی میرے یہ مہنگائی جو ہے یہ پوری دنیا میں ہے آج کل میں برطانیہ میں رہا ہوں یہاں اس کے پانچ گنا زیادہ پاکستان سے مہنگائی ہے اس وقت گیارہ سال میں نے گزارے برطانیہ میں پانچ گن زیادہ مہنگائی سے یہی حال امیرکا کا ہے یہی حال جو ہے وہ یوروپی کنٹریز کا ہے تو یہ مہنگائی جب پوری دنیا میں ہے تو آپ پاکستان سے کیسے رہے افسوس یہ ہے کہ یہ اثرات ہیں برے نظاموں کے ہاں یہ اثرات ہیں اسباب کی بات نہیں کرتے اثرات کی کرتے ہیں سارے تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کا کیا حل ہے تمہارے پاس ہو تہار قاضی صاحب آ گئے چلو بھائی تہر قاضی صاحب اس ملک میں صحیح اسلامی نظام نافذ کریں گے کرتے ہیں تو پہلے میں قربانی اگر وہ بات ان کے, ان کے منشور میں ان کے کوئی تقاریب میں ان کے کسی ویڈیو آڈیو کیسٹ میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ میں اس ملک میں اسلامی نظام صحیح اسلامی نظام خلافت کا نظام چاہتا ہوں تو جب یہ بات نہیں ہے تو میں تو مولوی آدمی ہوں میں میں دین کے لیے تو قربانی دے سکتا ہوں لیکن دنیا اور, دی... اور... اور انگریزوں کے آئے سسٹم آئے کے آئے لیے آئے تو قربانی اچھا. اچھا. میں نے کہا کہ آپ مجھے میں نے کہا میرے پاس دوبارہ آپ نہ کہ مجھے پتا ہے آپ سب لوگ چاہے مرکز مرکزی چاہے یہاں کے آپ سب لوگ القادری کے سامنے بے اختیار ہیں مجھے کوئی اختیار نہیں ان کا جو مزاج ہے میں جانتا ہوں وہ بڑے ہے اور ان کے سامنے بھی نہیں کر سکتے آپ میں سے کوئی بھی پھر میں نے ایک لطیفہ سنا دیا میں نے کہا وہ چوہوں کی میٹنگ بلی کے خلاف تو چوہوں نے میٹنگ کی بلی کو پکڑیں گے جب بلی آ جائے گی نا ایک نگاہ میں ٹانگ سے پکڑوں گی پکڑوں گا دوسرے نگاہ میں وہ تو میرے کہا تارو قادری جب آئے گا وہ میو کرے گا تو تم لوگ تو اس کے ساتھ تم بے اختیار لوگ ہو میرا ٹائم ایسا ضائع کرو تار کو خود کہو کہ وہ میرے پاس آئے پھر بات کریں گے تو میری باتوں کا اگر وہ جواب دے سکے اور وہ میں مجھے تسکی ہو جائے تو بے شک میں پھر میں قربانی کے لیے پھر تیار ہوں گا لیکن وہ میری تسلی ہو جائے اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ لوگ کیوں میرا ٹائم ضائع کرتے میں طالب علم ہوں کے ساتھ لگا رہتا ہوں تو دین کے کام میں اچھا ہے کہ الحوۃ الحمد للہ پھر نہیں آیا اس کے بعد وہ تعلقات کا بیٹا بات کرنا چاہتے وہ خدمان صاحب سے میرے بیٹے جی چلا رہے میں نے کہا تعلقات کا بیٹا بات کرنا چاہتے تو میرے بیٹے سے کرے تعلقات خود بات کریں وہ اتنا بڑا ہاں تو پھر میرے پاس پھر بات کریں لیکن وہ بھی بات فونوں سے نہیں ہوگی میں نے کہا اس کو سمجھا دو کہ فون کی بات نہیں ہے یہ بالمشافہ بیٹھیں گے بات کریں گے اور آپ مجھے تسلی اگر ہو گئی ان کے سسٹم سے تو سبحان اللہ نہ تو والا نہ کما کا ویسے ہی ہوگا تو لیکن میں ایک بات سمجھنا چاہتا تھا آپ سے اس بات پر آپ نہیں آئے وہ یہ کہ ان کے پشت پر کون ہے اتنا اتنی بڑی मैं رقم, मैं मैं رقم, मैं بڑی मैं رقم मैं جو صرف ہو رہی جی ہے جی جی یعنی بے بےتحاشا رقم صرف ہوئی گزشتہ وہ جو انہوں نے اسلام آباد تک لوگ لائے اور بے بےتحاشا وسائل ضائع کیے انہوں نے تو آخر یہ اتنے وسائل پیسہ حضرت جی پیسے جیسے نہ میں کر سکتا ہوں حضرت گزارش یہ ہے آپ کو یہ معلوم ہے فرنگی نے روز اول سے اس کی ایجنسیاں کام کرتی ہیں خفیہ لوگ ہوتے ہیں میں جی ایجنسیاں ہیں جو چلاتی ہیں سب کو یہ سب رجسٹریشن ہوتے ہیں پہلے مورن ادھر سے لگتی ہے پھر کوئی تنظیم اور جماعت نام سے چلتی ہے ایک قدم بھی نہیں بھر سکتے یہ اندر کی بات ہے سب دنیا میں جہاں جہاں وہ ایک تھا ہٹلر آپ اس کو جانتے ہیں ہٹلر کہا کرتا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں چھوٹے سے چھوٹا فتنہ نظر آئے نا تو سمجھنا اس کے پیچھے کسی چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا یہ ہے اصل وہ اقوام متحدہ اس کی ایجنسیاں چھوٹی ہوئی ہیں یہاں آپ کے ملک میں وہ فوج کے ہاتھ ہیں پیچھے وہ پکڑا ہوا ہے اور فوج کا ہاتھ ہی آگے چلا رہا ہے ان کے ہمیشہ منفی کردار اور اسلام اور قوم دشمن کردار سے اتنا ظالم کہ دنیا کی تاریخ فرونوں کی پڑھ کر دیکھیں خود مارتے تھے لیکن دوسرے ملک کی فوج سے اپنی عوام کو بچاتے تھے مارنے نہیں دیتے تھے یہ یہ خود قتل کر دیں اور دوسروں کو کو اپنے ملک میں دوسری فوجوں کو داخل کر کے پھر نشان دہی کرتے ہیں ادھر مارو, ادھر مارو ادھر مارو ادھر مارو ادھر مارو سب سے بڑے کافر ظالم بےمان انگریز کے غلام ٹٹو جو کچھ ہیں وہ جیل ہوگا اب جو فوج کے خلاف ایک فضا خراب ہو چکی تھی تو اس کو فوج نے کہا ذرا ملو اٹھو تم زرداری پر چڑھ جاؤ تاکہ لوگ سمجھے یہ زرداری اور یہ جو حکومت سیول بیٹھی ہوئی ہے نا اس کا کام ہے فوج کا نہیں ہمارے ہاتھ چھپ جائیں بدنام یہ ہو جائے ہمارے مظالم یہ سمجھ آگے یہ ہے اصل بیچ میں سے ڈاکتا اور اسی پر دیکھیں یہ سنی تاریخ ہے کس نے بنائی فوج نے سپاہی صاحب حسین چار ام کی دن کیونکہ جیل میں رہا ہوں ادھر ادھر میرے صرف خطابات ہوتے تھے خطابات کے صرف جرم میں مجھے دہشت گرد لکھا گیا اب میرا سا, سارا حال اور سارے قبائف انہوں نے درج کیے آگے پیچھے میرے چچا پتہ نہیں کیا کیا میرے دوستوں تک کو لکھا اب نہیں کیونکہ ہماری تو جماعت ہی تھی ہم تو الحمد اللہ اسلام کے طریقے پر تھے اگر ہوتے تو سب پنت جاتے میرے شیخ نے تو صرف اتنا فرما دیا فرمایا یہ بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے جمال یہ تنظیمیں کیا ہوتی ہے یہ تو سب اتنے شرارت ہے ہمارا دین اسلام اور مذہب آئے سننا تو ہمارے اسراف اسی پر رہے ہیں، ہم کون سی جماعت بنا ہے یہ <سلام> جماعت ہے بڑی جماعت جماعت یہ ہے بس جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارا ہے اقبال کے بقول کہ تربیت پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں تربیت پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں مگر ہے اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق اب یہ تخلیقی بات ہے ورنہ ایمان سے بتا رمیش تو دنیا کی جی چل رہی تھی جو بھی اٹھتا ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا وہ گرا گرا ہاں تنظیمیں چاہے مزمین چاہے جس طرح کی ایک دوسرے کی دشمن بن رہی ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر فوج ہے ہے اپنی فوج فوج اور کے پیچھے اس کی دوبر پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ پیچھے جو جلدی ہے پاور اقوام متحدہ جو ان کو پندرہ کی طرح نہ ہے چلو بم مار دو عراق پر بم مارو قرآن پر بم مارو مسلمان پر بم مارو جیسے کہتا جی یس یہ سارا دی. لطیفے کی بات بتاؤں یہ نئی بات ہے اب تک نہیں پہنچی ہوگی کیونکہ اخباروں کاغذات میں نہیں ہے سجاد کاظمی آدمی آپ جانتے ہیں ملتان والے دل. بڑے کا بیٹا جنرل فوج کا آتا ہے رات کے وقت سول کپڑوں میں ملاقات کرتا ہے آتا ہے سائیکل پر کراچی سے جہاز پر آتا ہے اور چھونی سے حضرت کے مرکز سیکل پر, سیکل پر آتا ہے اور آ کر کہتا دعوت کیا دیتا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیوبندی اسلحہ جمع کر چکے ہیں آپ کے پاس آپ کے لیے ہم نے ان کو آرضی طور پر روک رکھا ہے آپ اٹھیں اسلحہ جمع کریں مریدوں سے جماعت بنائیں جماعت کا نام رکھا قوت الاسلام ورنہ یہ تمہیں کھا جائیں گے کمال کی بات ہے محافظ تم ہو محافظ کہہ رہا ہے محتاج کو اپنی حفاظت خود کرو خیر ہے تو تم پھر جان چھوڑو یہ 80 فیصد ملک کا خزانہ تم کھا رہے ہو ان کو تمہیں معلوم ہے ہمیں بتا رہے ہو تم نے ان کو کیوں نہیں پکڑا ان کا اصلہ جو ہے تم ہمیں بتا رہے ہیں ان کا اصلہ کیسے آیا تم نے ان کے اگر اسلح جائز ہے تو تم مجرم تم نے قانونی اسلحہ کیوں دیا جبکہ منصوبہ اگلے کے ازائم اتنے خراب ہیں اور اگر وہ غیر قانونی ہے تو غیر قانونی اصلہ رکھنے والا مجرم ہوتا ہے پکڑا کیوں نہیں انہوں نے سب کیا بنائی جی اور اسی جماعت کے خاص کارکن ہے مولو عبد ال کریم ضلع کا وہ کا ایک شاگرد سنی تاریخ والے کہتے ہیں پاک فوج قدم بڑھاؤ اب یہ مسئلہ حامد میر کا اٹھا ہے نا تو سنی تاریخ وغیرہ یہ سارے گا فوج کے حد میر کے خلاف یہ بتاؤ جب یہ میڈیا تمہارے خلاف آ جائے آپ کے خلاف آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو آزاد ہے میڈیا پوری قوم کی عزت اچھالتے رہے کوئی نہیں پوچھ سکتا مخدوموں کی عزت اچھل رہی ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا فوج تو خادم ہے یہ کیا وجہ ہے کیا کرے اقبال نے ایک بات کہہ لی ہے اکبر نے اکبر نے ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہی. ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدلا ہاں یہی بولے تو حضرت بات یہ ہے کہ اس وقت لڑائی پر نہیں ابھرنا جیسے ہی وہاں سنت نے فرمایا لانتی تجوں کو لڑائی پر اٹھاتے ہیں قتل کروائیں گے نا اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ یہ اُسانے پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یار بار سنو جب اسلام چھپتا ہے لڑتا نہیں جب لڑتا چھکتا ہے چھپتا یہ کیا ہوا ادھر بج بنا ہوا ادھر غاروں میں گھسا ہوا ہے کیا بات ہے صاحب گیا تھا اللہ رحم کرے ہماری حالت پڑھنے ہم بڑے مزدور اور بڑے ہی یہ ہے کہ کفر کو اسلام بنانا یہ اسی پر تو یہ لوگ تلے ہوئے اسی پر تلے ہوئے یہ تو کروا کسی مسلمان ملک اور مسلمان معاشرہ کے لیے اسلام اور علم علم دین یہ بنیادی ضرورت ہے کسی بھی مسلم قوم مسلم معاشرہ کے لیے علم دین یہ بنیادی ضرورت ہے تو جب تک سے جب سے پاکستان کے یہ لا الا اللہ کا نعرہ لگا رہے تو اس لا الا اللہ جس دین کا شعار ہے جس دین کی علامت ہے, ہے اس دین کے لیے انہوں نے ساٹھ ستر سال میں کیا کیا اس کو اس کو رخصت کر دیا نا قوم سے قوم کو بے دین بنا دیا سب سے بڑی خدمت ہاں بس یہ ہوگا تو آخر اسلام جو ختم ہوگا اسی طریقے سے کریں گے آخری گزارش میں اصل چیز سوال یہ ہے کہ ہماری تعلیم اور ہماری تہذیب یافتہ لوگ جو ہے حکومتوں ان کو منتخب تو تعلیم ان کی اگر ذہن نہیں بدلتی اور منافق نہیں بنا تھی اگر تھا تعلیم نے کیا مقصد رکھا انگریز حکومت کی ملازمت اور ملازمت اسی وقت ہوگی جب حکومت قائم رکھی جائے گی تو کفر کی حکومت کو قائم رکھنا تو تعلیم کا مقصود بھی زاد ہو گیا آہ, بالکut, وہی ہے. ہماری تعلیم تو ہی یہاں کی محکمہ محکم تعلیم جتنے پاکستان وہ تو یہی کر رہا اقبال نے ایک شعر میں بات کہہ دی تھی اس رہا اور یہ وقت کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف بالکل صحیح نشاندہ وہ ظالموں نے پھر یہ کیا کہ مدارس میں اسی کو داخل کر لیا اب مدارس مدارس مفتو ہو گئے جبکہ شخص کم از کم اگر فاتح نہیں تھے تو محفوظ تو ضرور اس وقت ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور ضیاء الحق کو بھی مدعو کیا تھا ان کا ایک پروگرام تھا شاہ صاحب کا تو اس سے پہلے میٹنگ تھی وہی مسجد میں جس میں یہ ہمارے کافی سارے حیات تھے کا حضرت اور اللہ محمد صفحہ یہ سارے وہاں تھا. مفتد القیوم صاحب کرنے کی پہلی بات اس اجلاس میں کی تھی. میں خود تھا اس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے درخواست دی ہے کہ بھائی ہمارے فضلہ کو اسکولوں میں کالجوں میں کالجوں کے دروازے ہمارے کھول دیے گئے تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب آپ بھی ہمارے کچھ مضامین داخل کریں نصاب میں تو پھر ہم جو ہیں आ, आए, آپ کے خزلہ لیں گے جیسے ہم بنے ویسے بنو گے تو, آؤ تو انہوں نے جب یہ تجویز پیش کی کہ بھائی یہ مطالعہ پاکستان ہے اور یہ انگلش ہے اور جنرل سائنس ہے ایک مضمون چار مضامین تھے تو خیر وہ میتھس کا حساب تو یہ چار مضامین ہیں اگر ہم ان کو داخل کر دیں گے نصاب میں تو پھر جو ہے وہ ہمیں یہ مواقع فراہم کرنا ہے لہذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اجلاس میں کیونکہ مفتی صاحب اس وقت نازم تھے تنظیم کے اور اللہ اللہ علیہ تھے تو بیٹھے ہوئے تھے استاد صاحب ہمارے جب مفتی صاحب نے یہ تجویز پیش کی اس پر غور کرنا چاہیے اس میں ہمارے خز کا فائدہ ہے ان کو نوکریاں ملیں گی اور فلاں والا گی تو جو وہ بات انہوں نے کی سب سے پہلے علامہ قاضم رحمت اللہ علیہ فرمایا مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھی نیت سے ایک بات کی ہوگی لیکن میں آپ کو اس زہر کا نتیجہ بتاتا ہوں کہ اس زہر کو ہم شامل کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو پہلے تو فرمانے لگے کہ دیکھیں ہمارے مدارس کے طلبا میں آزادی آئے گی آزادی آئے گی دین سے جلدی ہمارے جیسے آپ سکولوں کے اور کالجوں کے طلبا کو دیکھ لیں اس سے سبق لینا چاہیے یہ مضام شام کریں گے تو ہمارے طلباء ہمار طلبا رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہوں گے وہ پھر اس رنگ میں رنگ جائیں گے کیونکہ شیطان اور رحمانی علوم کا مقابلہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کی تدسیس جو ہے وہ مخصوصات میں سے رحمان کا جو ہے وہ معقولات میں سے ہے تو معقولات خفی ہوتے ہیں محسوسات ظاہر ہوتے ہیں اس لیے ظاہر کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور خفی چیز کا اثر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اس نحج پر اللہ مکان صاحب چلے اور فرمایا کہ مفتی صاحب ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ دینی علوم پڑھانے پڑھنے کا جو ورثہ دیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو ہم آج تک الحمد للہ نہ کسی ویکینسی کے لالچ میں نہ کسی کے, کے پیسے وظیفے کے کے کے،, کے, گرانٹ کے لالچ میں یہ ہم عام کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اتنے زمانے سے چلا ہے اور چل رہا ہے اور صحیح چل رہا ہے اور ہمارے خزلہ جو فارغ ہوتے ہیں وہ صحیح مولوی اور عالم ہوتے ہیں مفتی صاحب اگر آپ نے ان سی چیزوں کو شامل کر دیا پھر آپ کے مولوی نہیں ہوں گے وہ مسٹر بنیں گے تو مسٹر بنانے کے لیے تو خربوں روپے ہماری حکومت خرچ کر رہی ہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تو ہمارا جو لوگوں کا صدقہ اور زکات ہے یہ کیوں مسٹر بنانے پر خرچ کر رہے ہو یہ تو بڑی بدیانتی ہوگی اگر ہم لوگ ایسا کریں یہ قوم کے ساتھ غداری ہے کہ قوم ہمیں دین کے لیے پیسہ دے رہی اور ہم مسٹر بنائے اسے اللہ مقام اللہ نے بڑی زبردست تقریب کی اس کے اوپر اور بڑی سخت مخالفت کی بحیثی احتساب کرتا ہوں اس کے بعد استاد مولانا, مولانا رفت اللہ اٹھے. انہوں نے جناب ان سے بھی بڑھ کر بڑے تیز انداز میں استاد صاحب اور مفتی صاحب کو جھاڑ <تصان> <مصطانم تصان> سخت سخت الفاظ میں مفتی صاحب کو بڑی کڑوی بات سکتا کے بعد اللہ محمد اللہ لطیفے اس نظام کا ایک بگت بنا دیا انہوں نے کہ یہ تعلیمی نظام ہے جسے آپ ہم پر مسلط کرنا چاہتے بھائی قربان ہو جائیں اپنے نظام سے کہ ہمارے یہاں علما پیدا ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کے علماء کے بھی مدرسین کے بھی محتمین کے بھی ناظمین کے بھی معاونین کے بھی سب کے صدقات جاریہ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ان کو کس چیز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں شیطان بنے تو بارہ اس میٹنگ میں بڑی زبردست بات ہوئی اور چونکہ موجود تھے یہ کون سے اجلاس میں جا کر یہ یہ حضرت بہت بات جب علامہ کا وصال ہوا اچھا جب ہمارے استاد صاحب قبلہ کا بھی وصال ہوا تھا جب کہ علامہ تو یا کمزور تھے استاد صاحب تو تھے لیکن کمزور تھے شراشتے تو میٹنگ میں جا نہیں سکتے تھے تو یہ لوگ جب کمزور پڑ گئے اور یہ اہل ہوا کا جب وہ غلبہ ہوا تنظیم کے اوپر تو پھر جا کے یہ چیز جو ہے یہ بن گئی اور یہ بہت یعنی ان کے زمانے میں تو اس کا نام کوئی نہیں لے سکتا تھا اسلام کے زمانے میں اور مجھے وہ میٹنگ یاد ہے کہ اس میں مفتی صاحب چارے کی بگت بن گئی صرف انہوں نے تجویز پیش کی تھی نا انہوں نے کوئی حمایت بھی دیتی تھی تجویز پیش کی تھی لیکن اس تجویز کیا تھی ان کے لیے وہ غضب بن گیا تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بس وہی بات ہے کہ مسلط ہو گئی ہے اس لیے ہم ہمارا مدرسہ ملحق ہے تنظیم کے ساتھ لیکن ہم سسٹم تنظیم کا نہیں چلاتے اسی اسے, اسے کہ چلو ایک تنظیم ہے آل سنت کے نام سے تو چلو ہمارے مدرسے کی شمولیت سے یا ہمارے تقلید کرتے ہوئے کوئی اور شامل ہوگا تو ایک کثرت تو مدارس کی علی سنت کی زیادہ گویا کہ آئے گی تو لیکن لیکن ہم خود ]はい. اپنے مدرسے میں ہمارے سارے شاگردوں کو پتا ہے نہ ہم تنظیم کا نصاب چلاتے ہیں تنظیم کا نصاب ہمارے یہاں نہیں نافذ ہمارے یہاں پرانا درس نظامی استاد صاحب کو ہم نے دس سال کا جو پڑھا ہے ہم آج بھی وہی پڑھا رہے اس سال بھی میرے پاس یہ قاضی اور صدر اور یہ کتابیں شروع ہوتی جبکہ تنظیم کا تنظیم میں جانا نہیں ہے لیکن مسئلہ وہ تو امتحان پر خوش ہوتے ہیں نہیں امتحان ہمارے طالب علم جو ہے وہ صرف وہ اگر پہلے تو دیتے ہی نہیں ہے میرے خیال میں ہمارے اس سال شاید کوئی جو انہوں نے کتابیں اور مضامین شامل کیے ہیں امتحان اگر ان کا نہ ہو تو پھر تنظیم میں نہیں اگر تنظیم ان کا امتحان دیتا ہے پھر تنظیم میں داخل ہو گیا پھر وہ تنظیم میں داخل تو ہے ہم یعنی اس نیت سے کہ چلو ایک دیوبندیوں بڑا مسئلہ اعلی کار لوگ سے کار ہے اصل میں حضرت ایک مد اور ایک شعبہ نہیں ہے ہمیں بہت شعبے میں مار پڑ گئی ہے سنت کو ہر جگہ مار پڑ گئی دیکھیں سیاسی لیول پر دیکھیں تو ہمارا کیا حال ہے دینی تنظیمیں ہماری کوئی فعال تنظیم نہیں ہے کوئی فعال تنظیم نہیں یعنی مدارس کو ہمارا دیکھے مدارس کا ہمارا کیا ہے کسی نہ کسی سازش میں مبتلا ہو کر تو وہ جب اسلام کا دامن چھوٹتا ہے پھر مغلو ہو ورنہ ممکن نہیں ہے کہ جعلو جعلو دلوقع دلوقع اسلام کا نہیں اصل بات یہ حضرت کہ اب اگر ہم یعنی تھوڑا بہت بھی بالکل گنجائش نہیں رکھیں گے تو یقین جانے ہمیں ابھی بھی مشکلات ہیں اور اس سے زیادہ مشکلات ہوں اس لیے تھوڑا بہت تو کرتے ہیں اگر, اگر ہم میرے خیال میں تجربہ دوسرا بھی, دی بھی, بھی دی کر لیا جائے, جائے کہ بھئی نہیں کسی طرح ان سے مفاہمت کرتے ہیں اور حالات کا وہ تو ہم نے کر لیا ہے اس میں تو ہماری زندگی گزر گئی ہے اس تجربے وہ تجربہ نہیں ہے بلکہ وہ تو کئی تجربات سے گزر چکے ہیں تو یہ مخالفت کر کے اب یعنی وہاں ہمیشہ فرنگی کی پالیسی رہی ہے کہ اس کے لئے اپنے اعلی کار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دست پرور پر دست پروروں کو ہمیشہ کوئی منصوبہ دیتا ہے وہاں بھی ہے شیعہ ہے بد مذہب جتنے وہ اس کے اپنے ہیں اور پھر یہ جتنا ہمارے اہل سنت ہوتے ہیں نا یہ ان کی مقابلہ بازی کا نام لے کر کہ اب وہ کر رہے ہیں تو ہم نہ جائیں تو پھر پیچھے آ جائیں گے کوئی ان کو پنسا لیتا بالکل پھنس جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے حالت پر اللہ رحم کرے ہم بڑے ہر لحاظ سے ہر پلیٹ فارم سے بڑے ناگفت بھی حالت سے ہم گزر رہے بڑی ناگفت بھی حالت سے اللہ رحمتہ